سورت الحدید آیت نمبر گیارہ من یقرید اللہ قردن حسنن کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تشبیح دی گئی قرض حسنہ سے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کسی کو قرضے ہنسانا دیتے ہیں اور جسے دے رہے ہیں وہ مضبوط ہے طاقتور ہے تو جو ہم نے رقم دی ہے وہ ہماری رقم محفوظ ہے وہ ضائع نہیں ہوگی اور وہ رقم ہمیں واپس مل جائے گی تو اسی طرح تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اس بات پر یقین رکھو کہ ایک روپیہ دیا ہے تو دس روپے تمہیں دنیا میں دے دیے جائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا ثواب محفوظ ہے وہ رب سب سے زیادہ طاقتور ہے حقیقی طاقتور وہی ہے اسے قرض حسنہ سے تشویح دی گئی یعنی سمجھانے کے لیے مثال بیان کی گئی پھر دوسری مثال جب ہم کسی پارٹی کو کسی کمپنی کو اپنا مال بزنس کے لیے دیتے ہیں اگر وہ پارٹی اپنے وعدے پر قائم رہنے والی ہے سچی ہے وہ کمپنی طاقتور ہے مضبوط ہے تو ہمیں دو تین باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ہماری رقم ضائع نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ ہمیں نفع بہت زیادہ ملے گا رب العالمین سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے حقیقی اختیار اور طاقت تو اسی کے پاس ہے تو رب العالمین کی بارگاہ میں جو مال دے گا اس سے بڑا بزنس کیا ہوگا کہ وہ دنیا اور آخرت کی تجارت کرتا ہے پھر اس کا بھروسہ بھی ہونا چاہیے اس پر کہ رب العالمین میرے مال کو ضائع نہیں فرمائے گا مجھے دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلح عطا فرمائے گا اور پھر یہاں پر لطف یہ ہے کہ کرم الٰہی تو دیکھیں جان اسی کی دی ہوئی ہاتھ اسی کے دیے ہوئے مال اسی کا دیا ہوا اسی کی توفیق سے اسی کے کرم سے اسی کی مہربانی سے ایمان نصیب ہوا نیکی کا جذبہ ملا اور اسی کے حکم پر اس کی توفیق سے اس کی راہ میں مال خرچ کریں اور وہ کرم فرمائے اور اسے قرضے حسنا سے تشویح دے فیو فہ پس اللہ تعالی اس قرض حسنا میں اضافہ فرمائے گا ایک خجور اللہ کی راہ میں کوئی دے گا تو یہ بڑھتے بڑھتے ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے گی والر اور ایسے شخص کے لیے بہت عزت والا عجر ہے اب قیامت کا ذکر ہے اللہ اکبر قیامت کے میدان میں بھی کیسا منظر ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ارد گرد نورانی ماحول ہوگا نور ہوگا ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے ان کے چاروں طرف نور گردش کر رہا ہوگا وہ کس قدر خوش نصیب ہوں گے کیسے قیامت کے میدان میں ان کی عزت افزائی ہوگی یومت اولمین والمؤمنات اس قیامت کے دن تم دیکھو گے مومنین مردوں کو اور مومنین عورتوں کو یس آ نور ہوں بین ادیم و بھی ایمان ہیم ان کے ایمان کا نور ان کے آگے وہ بھی ایمان اور ان کے دہنے دوڑتا ہے بش یو ماں ان سے کہا جائے گا آج کے دن تمہیں خوشخبری ہے جنت ان تجریم ان تحتی انہار جنتیں ہیں تمہارے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں روا دوا ہیں یعنی سکون چین اطمینان کا وہ مرکز ہے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے خالدین افیحہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہنا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ اس خیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کہیں گے لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے کہیں گے اُنذُرُونا ذرا ہماری طرف نظر کرم کرو ذرا ہمیں ایک نظر دیکھو شاید تمہارے دیکھنے سے تمہارے ارد گرد گھومنے پھرنے والا جو نور ہے تمہارے چہرے تمہارے جسم نورانی ہیں تمہارے چاروں طرف نور ہے تمہارے دیکھنے سے شاید وہ نور ہمیں بھی کچھ مل جائے ناق و من میں تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں قیلا ان سے کہا جائے گا ارجعو جی ہمارے دیکھنے سے تمہیں نور نہیں ملے گا ہم وہاں کھڑے تھے اس مقام پر ہمارا حساب کتاب ہوا ہے اور وہاں سے ہمیں نور ملا ہے تو تم بھی وہاں جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو تمہیں نور ملتا ہے ارجعو تم پلٹو وراءکم اپنے پیچھے جہاں نور کی تقسیم ہوئی ہے فل تمی نور پھر تم نور تلاش کرو یہ نور تو ان منافقوں کو نہیں مل سکے گا کیونکہ یہ تو ایمان کا نور ہے یہ تو اسے نصیب ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا یہ تو قرآن کا نور ہے یہ تو نیک آماز کا نور ہے فادوری بہ نہ بسور اللہ باب بس ان کے درمیان ایک چار دیواری قائم کر دی جائے گی یعنی پیچھے ہٹ کر جب دوبارہ آئیں گے تو اب انہیں مومنین نظر نہیں آئیں گے مومنین کے چاروں طرف ایک پردہ آ جائے گا اب منافقین جب اس طرف دیکھیں گے تو انہیں وہ پردہ حائل نظر آئے گا وہ اب مومنین کے نور کو دیکھ کر بھی لذت کو حاصل نہیں کر سکیں گے بابن اس چار دیواری میں اس آڑ میں ایک دروازہ ہوگا جسے قرآن پاک نے سور قرار دی سور کی مراد ہے دیوار جیسے ایک شہر ہوتا ہے تو شہر کی چاروں طرف جو باؤنڈری بنتی ہے یا باغ کے چاروں طرف جو باؤنڈری ہوتی ہے اسے سور کہتے ہیں سور المدینہ شہر کی باؤنڈری تو وہ چاروں طرف جو باؤنڈری ہوگی اس باؤنڈری میں ایک دروازہ ہوگا جس دروازے سے یہ ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے اور جس طرف منافقین ہوں گے اس طرف جہنم کا راستہ ہوگا باتین ہُوی الرحمہ اس باؤنڈری کے اندر جو کچھ ہوگا وہ تو مومنین ہوں گے تو باتین اس چار دیواری کا باطن اندرونی حصہ فی الرحمہ اس میں رحمت ہوگی اللہ کا کرم ہوگا اللہ کا فضل ہوگا یہ بھی منافقوں کو اذیت دینے کے لیے ایسا کیا جائے گا یعنی کسی پر انعام اور اکرام کی بارشیں ہو رہی ہوں اور باہر سے کوئی محسوس کر رہا ہو لیکن وہ دیکھ نہ سکتا ہو تو اسے کیسا تجسس ہوگا کتنی حسرت ہوگی کہ نہ جانے کیا کیا برکتیں انہیں مل رہی ہیں وہ چار دیواری باؤنڈری کا جو ظاہر ہوگا باہر کا حصہ ہوگا اسی کی طرف عذاب ہوگا یعنی منافقین اس جگہ پر ہوں گے جہاں سے وہ جہنم کی طرف جائیں گے یونا اب چونکہ منافقوں کو مومنین نظر نہیں آئیں گے تو وہ پریشان ہو کر تجسس میں اور حسرت کے باعث مومنوں کو پکاریں گے یونا وہ انہیں پکاریں گے الم نقم معاکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے تمہارے ساتھ کھاتے پیتے تمہارے ساتھ زندگی گزارتے آج تم پر یہ رحمتوں کی بارشیں ہیں اور تم نے ہمیں پہلے پیچھے بھیجا اور جب واپس آئے تو دیوار حائل ہو گئی الم نکم محکم ارے ہم تمہارے رشتہ دار تھے ارے ہم تمہارے محلے میں رہتے تھے آج تمہیں پوچھتے نہیں ہو. قولو وہ نیک مومنین کہیں گے بلا ہاں کیوں نہیں تم ہمارے قریب تھے محلے میں تھے ہمارے کاروبار میں ساتھ تھے لیکن والا کن <كِنَّكُم> ہاں لیکن فتن تم ان فسکم تم نے اپنی جان کو فتنے میں ڈال دیا تم ایمان کا اظہار کرتے تھے ہم تمہیں مومن سمجھتے تھے لیکن آج پتہ چلا کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا تمہارے دل میں حضور کی تعظیم و توقید نہ تھی چونکہ جن منافقوں کا ذکر کیا گیا یہ اصل میں مدینے منورہ میں رہنے والے منافقوں کی مذمت میں آئے تھے کریمہ ہے کہ جو حضور کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے اور کلمائے توحید بھی پڑھتے تھے توحید کے بڑے المدار تھے مگر وہ حضور کی بے ادبی اور توہین اپنے دل میں رکھتے تھے والا کن کم فتن لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور نہ کیا تم نے ایمان کو اور اسلام کو ظاہر تو کیا لیکن دل میں یہ ساری چیزیں نہ تھیں وہ رب بس تم اور تم ہمارا انتظار کرتے رہے کہ کب مسلمان و رسوہ ہوں تو تم پھر اپنے کفر کا اظہار کرو ور تب تم اور تم دین اسلام میں شک رکھتے اور تم ایسے کام کرتے رہے غرت کمل امانی اور تمہیں من گھڑت باتوں نے دھوکے میں ڈالا تم عجیب و غریب قسم کے خیالات رکھتے تھے یعنی قرآن خریش طیبہ صاحب کرام تابعین تبہ تابعین بزرگان دین کی زندگیاں ہمارے لیے مشل راہ ہیں جب انسان امانی پر چلتا ہے جیسے آج ہو رہا ہے کہ قرآن کو اپنی عقل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو اپنی عقلوں کو قرآن حدیث اور بزرگان دین کی سیرت اور ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ جیسی ان کی مرضی ہے جیسے ان کے خیالات ہیں تو قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا مفہوم بھی وہی بتانے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں جا تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اللہ کا حکم آ گیا اسے اس مراد موت ہے وہ غر رقم اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دیا دھوکے میں مبتلا کیا بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے فل یو کے دن لا خز مین کم تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا یعنی ماں لے کر جان چھوٹ جائے ایسا آج نہیں ہوگا نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے لیا جائے گا ماں کم تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے کم یہی تمہارا ٹھکانہ ہے یہی تمہاری جائے پنا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ سل بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی اب جو آیت کریمہ ہے یہ وہ آیت ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے اس قدر بڑے ڈاکو تھے کہ آپ کے علاقے میں اگر کسی کو معلوم ہو کہ یہ فضیل بن ایاز کا علاقہ ہے تو کوئی قافلہ وہاں سے گزرنے کی جرت نہ کرتا اتنے بڑے ڈاکو تھے اسی آیت کریما نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا لیکن ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے حضرت فضیل بن ایاز ڈاکو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تسبیحات بھی پڑھتے آپ نماز بھی پڑھتے تھے ڈاکو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے یہ دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے تو وہ بھاگا بھاگا اپنا سامان اور جب پونجی لے کر بھاگا اس نے دیکھا کہ مسلح پر ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ تصویر گما رہا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگا ہے تو اس نے جا کر کہا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے یہ مال آپ لے لیجیے امانت رکھ لیجیے انہوں نے رکھ لیا پھر جب وہ واپس گیا تو ڈاکوؤں نے اسے گرفتار کر لیا اور تمام مسافروں کو گرفتار کر کے مال کی تقسیم کے لیے حضرت فضیل بن ایاز کے پاس آئے اس نے جو دیکھا کہ یہ تو بہت بڑے ڈاکوں کو سردار ہے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے مال ان کے پاس رکھوایا اور جب مال کی تقسیم ہو گئی تو حضرت فضیل بن ایاز نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ تمہاری امانت لے جاؤ ہم امانت میں خیالت نہیں کرتے تو اس نے کہا عجیب معاملہ ہے ڈاکہ ڈالنا اتنا بڑا گنا ہے وہ آپ کو خیال نہیں آتا اور امانت میں خیانت کی اتنی فکر ہے تو انہوں نے کہا بھائی ہم جیسے بھی ہیں لیکن امانت میں خیانت کرنا یہ ہمارے قبیلے کی رسم ہی نہیں ہے تو مجھ بڑا حیران ہوا حضرت فضیل بن ایاز جو توبہ کرنے سے پہلے ان کی حالت تھی اس حالت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض معاملات میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور بعض معاملات میں ہمیں پروا ہی نہیں ہوتی حالانکہ پوری شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہے اس اچھی بات ہے امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے لیکن ڈاکو کا سردار ہونا اس طرح آپ کی یہ زندگی گزرتی رہی ایک دن ایک کافلہ گزر رہا تھا اور اس نے سورت الحدید کی آیت نمبر سولہ کی تلاوت کی اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جب قافلہ گزرتا تو ہمارے یہاں تو جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہسی مذاق کرتے ہیں یا گناہوں کی باتیں کرتے ہوئے گزرتے ہیں اس زمانے میں یہ ہوتا کہ قافلہ گزرتا تو آگے ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتا اور سب قرآن سنتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھتے تو حضرت فضیل بن ایاز نے جب یہ آیت کریمت سنی تو آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور پھر آپ نے سچی پکی پک توبہ کی تمام آپ کے ساتھیوں نے توبہ کی اور جن جن کے آپ نے مال لوٹے تھے ان کے پاس جا جا کر آپ نے معافیاں مانگی ان کا مال واپس کیا انہیں راضی کیا اور پھر ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری اب یہ آیت کریمہ یقیناً اپنے اندر وہ اثر رکھتی ہے کہ بڑے بڑے سخت دلوں کے دل نرم ہو گئے اللہ کرے ہمارے دل میں نرم ہو جائیں علم یعنی نہیں لینا آمنو ان تقشاں کلو بہم لکر اللہ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے لرز جائیں ابھی توبہ کرنے اور لرزنے کا وقت نہیں آیا تو کیا مرنے پر توبہ کریں گے لین یعنی آمن ان شاہ قلوب ذکر اللہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ کی یاد سے ان کے دل لرس جائیں وما نزل من الحق اور اس حق کے لیے جو اترا اور وہ قرآن جو اللہ نے حق نازل کیا اس قرآن کو سن کر ان کے دل لرس جائیں کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا جب حضرت فضیل بن ایاز نے یہ آیت کریمہ سنی تو رونے لگے اور کہنے لگے وہ وقت آ گیا اور وہ وقت آ گیا اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے ولا یقون کلین اوت الکتاب من قبل اور وہ مسلمان ان لوگوں کی طرح نہ ہوں کہ جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تو انجیل زبور فطلا علیہ پھر ان پر مدت کافی گزر گئی آہستہ آہستہ وہ اپنی کتابوں سے دور ہو گئے فقصت قلوب پھر ان کے دل سخت ہو گئے تو ایسا مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو مسلمان ایسا نہ کریں کہ قرآن نازل ہوا صحبہ کرام نے قرآن پر عمل کیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں ہمارے دل بہت سخت ہو گئے وہ کثیرم من ہوں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان فرمان ہیں فاسک ہیں اب دیکھیں یہ آیت میں مسلمانوں کا ذکر ہے اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ قرآن کی وجہ سے اور اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کے لرزنے کا اور کانپنے کا اور توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں آیا پھر یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کتابوں سے دور ہو گئے تو کہیں تم بھی کتاب قرآن سے دور نہ ہو جانا کہ کہیں تمہارے دل بھی سخت نہ ہو جائیں قرآن پاک سے دوری یہ قلب دل کی سختی کا باعث ہے اے مالک کو مولا تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور توبہ کا وقت اور لرزنے کا وقت اے مالک کو مولا آج ہی کر دے ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما ان اللہ آرد بعد اور تم خوب جان لو بے شک اللہ تعالی زمین کو ویرانی کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے یعنی بنجر کو سر سب و شاداب فرماتا ہے مالک کو مولا ہمارے دل کی بنجر زمین کو بھی سرسب و شاداب کر دے اور اس میں بھی نور کو داخل فرما دے قدم ال آیاتی بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں خوب واضح روشن بیان کی لکم تعقل تاکہ تم عقل رکھو سمجھو یہ آیتیں روشن اور واضح کیوں ہیں اس لیے تاکہ تمہیں سمجھ حاصل ہو ہے کوئی سمجھنے والا اندقین بے شک صدقہ کرنے والے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے مرد اور مال خرچ کرنے والی عورتیں وہ اقرد اللہ قرح اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا یو لهم ان کے لیے اس مال کو بڑھایا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وم اجرن کریب اور ان کے لیے عزت کا اجر ہے عزت والا سلا ہے آمنو بلّہ و رسولی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر الا کہ یہی لوگ سچے ہیں وہ شوہدا رب اور یہی لوگ اپنے رب کے پاس شوہدا ہیں گواہ ہیں انہیں یہ مقام و مرتبہ دیا جائے گا کہ کل بروز قیامت انہیں اعزاز ملے گا یہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے ان کی گواہی اور ان کی باتیں سنی جائیں گی لہم اجروہ انہیں کے لیے ان کا اجر ہے وہ نورم اور ان کا نور ہے بار بار نور کا ذکر ہے اے اللہ ہمارے دل کو نور کر دے سختی کو دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری کو دور کر دے ودینہ کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کزبو بھی آیاتی اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا الجحیم یہی لوگ جہنمی ہیں یا اللہ ہمیں کفر سے اور برے خاتمے سے محفوظ فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑے اللہ